مر جاؤں تو آٹے کو پانی میں خوب کر مسئلہ مسئلہ میری گاڑی لگا دیں اللہ بہت اب ذرا خیال فرمائیے لوگوں نے کہا مرتے مرتے ہی تیرا مسخرا پن نہ گیا گاڑی آٹے سے جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح کرنا لوگوں نے مرنے کے بعد آٹے میں پانی ڈال کر پتلا پتلا گھول کر اس کی ڈاڑی میں لگا دیا ڈاڑی سے پھر دو میں کسی نے خام میں دیکھا بھائی صاحب <coughs> آپ تو بڑا بسخرا پر رکھتے تھے یہ ہم جنت میں آپ کس دیکھ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ مرنے کے بعد جب میری پیشی ہوئی آپ سب سالان جانتے ہوں گے جب کسی کی کوئی پیشی ہوتی ہے تو ایک کچی اور ایک پکی پہلے کچی پیشی ہوتی ہے کاغذ کے مکمل ہوتے ہیں پھر جج کیا پکی پیشے ہوتے تو ایسے ہی قیامت سے پہلے مرنے کے بعد ہر تالہ کی سوال پیشی ہوتی ہے پیشی ہوئی ہر تالہ نے فرمایا یہ کیا حرکت ہے یہ کیا ہے کیا آٹو سے ڈاڑی کو سفید اس نے کہا یہ سب بچوں غور سننے کی ہیں یوں یہ نہیں ایک کان سنا ایک حاصل کیا اپنا بھی وقت خرچ کیا اس نے کہا کہ میں نے رسول پاسم کے نائبوں علماء سے یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ سفید ڈاری سے شرما تھے تو نے یہ سوچا کہ میرے پاس کوئی عمل نیکی کا خیر کا ایسا نہیں ہے کہ بخشا جاؤں تو میں نے یہ سوچا کہ لاؤ آپ کے پیغمبر صاحب کا یہ فرمان ہے جو ہم تک پہنچا سنا ہے سفید ڈاڑی تو میری ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ سفید ڈاڑی والے شرماتے ہیں تو کم از کم ان کا نمونہ ان کی مشابت ہی اختیار کر لوں کہ اللہ تعالیٰ کو رہما جا بے لوں شرما جائیں کہ سفید ڈاڑی تو جتنی میں مشابہت کر سکتا تھا اپنے اختیار سے میں ایسی سفید بنی ہوئی ڈاڑی لے کر آیا ہوں اس امید میں کہ آپ شدہ جائیں گے میری سفیدی پر اس کا ذریعہ یہی ہو جائے یہ امید لے کر اور ایسا اپنے آپ کو کر کے حاضر ہوا ہوں اور تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے تو نے میرا ایسا امید رکھ کر ترین اختیار کیا ہے یا بخش دیا <تصف> بخشا رہا؟ کیا ٹھیک ہے ان کے الطاف ہے عام شہیدی سفر کرم فرمائی سب کے لیے اللہ حاضر ہے اس کے الطاف مہربانیاں لطف و کرم لطف کی جمع الطاف اس کے الطاف ہے عام شہیدی سفر تو اس سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا جو میں نے تجھ کو قابلیت استعداد رکھ کر دنیا کے اندر بھیجا تھا خیر کے اختیار کرنے کی تو پھر کوئی وجہ نہیں میں تجھ کو قبل نہ کروں جب تم نے اپنی استعداد ہی جمع کے اندر رکھی تھی اس کو برباد کر دیا ختم کر دیا تو وہ تیری طرف سے ہے بے طرف سے کیا اس کے الطاف سے عام شہیدی سب پر تو اس سے کیا ضد تھی گر تو کسی قابل ہوتا دیکھیے مشابہت بہت بڑی چیز ہے حضرت بہت بڑی چیز ہے حاجی صاحب ہمارے دادا پیر صاحب فرماتے تھے کہ کبھی کبھی رات کو یوں پڑھا کرتے تھے آنکھوں کے آنسو کے سلسلے میں بس اپنا ایک آسو بھی اگر پہنچے وہاں بس یعنی بس یعنی کافی ہے بس اپنا ایک آنسو بھی اگر پہنچے وہاں گرچ کرتے ہیں ہم بہت بہت, بہت گریو زاری بہت گرچ کرتے ہیں گریو زاری بہت ہم روزے بہت ہیں آنسو تو اگر ایک قطر اگر پہنچ گیا تو کام بن جائے گا اسی لیے تو حکم ہے دیکھو بھائی دیکھو چھوٹی نیکیوں کو چھوٹی نیکی کو, چھوٹی نیکی کو کیا خبر ہے تمہارے ندی چھوٹی میں ندی بڑی ہو تو چھوٹی اور بڑی جو ہوتی رہے کرتے رہو ان میں سے کوئی نہ کوئی تو ذریعہ بخش کا ہوگا اس किसी کسی نے کہا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ایسی ہلکی نجان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ایخی ہلکی لجان اس میں بھی بہت بھاری ہے زرا شرن یرا ایک صحابی تھے چھوٹی چھوٹی نیکیے کام نہیں کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بنا کو بھی نہیں چھوڑتے تھے کہ چھوٹی نیکی تعالیٰ کے شان کیا اور چھوٹی نیک گناہ پر کیا پوچھ تو بڑی شان والے ہیں اب جب یہ آج نادر ہوئی اور حضور نے سنائی کہ جو شاید زرزہ نیکی بھی کرے گا وہ بھی نام امار کے اندر لکھ ہی گا اور ذرہ کہتے ہیں لال چیٹی کو اور اسے بھی کہتے ہیں جو تار سے بڑے ہوتے دیوار میں اور سورج نکلا ہوا ہوتا اس کی شوائے اس میں پڑتی ہیں تو کچھ ذرے ذرے سے نظر آتے ہیں اسے ذرہ کہتے ہیں جب یہ آج ناضر ہوئی انہوں نے سنا یہ تو ای بڑی غلطی تھی کہ میں چھوٹی نیوکیوں کو چھوڑتا تھا اور چھوٹی گڑا کر دیتا تھا حتاشی فرمارے اس دن سے جس کی طبیعت حضرت سری ہوتی ہے شرافت ہوتی مم. ہے صحیح طبیعت ہوتی ہے وہ اثر لیتا ہے تو ان صحابی نے چھوٹی نیکی کرنا بھی شروع کر دی اور وہ چھوٹے گناہ بھی چھوٹی <تصفح> اس دیے فرمایا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ایسی ہلکی نہ جان رحمت حق کو کوئی بخشش کا بہانہ چاہیے دیکھیے داڑھی سفید نہیں تھی اس کی لیکن سنا تھا تو اس نے سفید داڑھی کر لی مصنوعی کسی امید رحمت میں بخش دی. تو تشبروں کا مسئلہ معاول مسئلہ نہیں ہے بہت بھاری مسئلہ ہے تشبروں کا دیکھیے سیئر کی روایت موسا علیہ السلام فرون کی طرف بھیجے گئے پھر انہوں نے جادوگروں کو جمع کر لیا موسا علیہ السلام سے جادوگروں نے کہا کہ تم پہلے دکھلانا چاہتے ہو کچھ اپنا یا ہم دکھلائیں تو موسا علیہ السلام نے فرمایا جس میں ہماری سبق ہے کہ تم دکھلاؤ پہلے جو کچھ تم دکھلانا ہو تو موسا علیہ السلام نے مدعی اور مدعلے ہوتے ہیں مدئی بننے سے پرہیز کیا کہ میرا ادعا ہو جائے گا میں دکھاتا ہوں میں کرتا ہوں ہوشیار ہو جاؤ تو موسا علیہ السلام نے مدئی بننا نہ چاہا ظاہرہ اس میں فخر ہے اور قانونی حیثیت سے مدئی کے ذمہ ثبوت زیادہ ہوتا ہے اور مدالے کے ذمہ ثبوت زیادہ نہیں ہوتا اس کو گریز کیا وہ سارے سوال تم دکھلاؤ اس زمانے میں ان جادوگروں سے زیادہ کوئی جادوگر تھا ہی نہیں تو انہوں نے بھاری سے بھاری جو جادو ان کے نزدیک ہو سکتا تھا وہ کر دکھایا بڑے بڑے ازدہ خنکارے بانٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں حکم ہو گیا تم تو دیکھ چکے ہو پہلے تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ کیا کیا بن گئی تھی تم ڈال تو نہیں دیتے الفے اصاخ اور لاٹھی کو نیچے ڈال دو فہدہ خیتن تس آ وہ بہت بڑا سانپ بن کے اور دوڑنے اور لپکنے لگا اور جتنے اس نے الدہ وغیرہ بنائے تھے سب کو نکال دیا اس لاٹھی نے سب کو نکال دیا کو, کو کھا گیا جادوگر تھے نا سارے فن تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے ہم سے زیادہ یہاں کوئی نہ جادوگر ہے اور نہ ہمارے جادو کو جواب دے سکتا ہے جس چیز کا اس نے دعویٰ کیا ہے وہ ٹھیک ہے لہذا بول کے سب آمن بے رب بے ہار میں موسا ہم موسا ہر کے پر ایمان لے آئے سب عمر بن گئے اور دو چار ن تھے تھے سب من گئے اوپر بیٹھا ہوا تھا فرون اسے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا او oh, oh, تم مل بیٹھے سب آپس میں یہ تمہارا استاد غالوم ہوتا ہے اور تم شاگرد غالب ہوتے ہو تو پہرے سے ہمارے کہتے ہیں ملی بھگت پہرے سے مل بیٹھے تم بلا میرے حکم کے اور تم نے ایمان خور کر لیا والا اسلم بنا میں تم کو کھجو کے رس کے اندر باندھ کر اور لٹکا دوں گا سوری ہو جائے گی تم لیکن حضرت یعنی اب بڑے میں ایمان لاتے ہی نوانو کتنے بڑے بری بن گئے وہ اور صاف جواب دے دیا ہم سوری پر چڑھنا گارہ کرتے ہیں مگر ایمان صحیح ہٹ سکتے یعنی ایمان لاتے ہی حضرت ان کو ایمان کی حالت اچھی ہو گئی ایمان کی حلاوت جیسے بلال ریت اللہ الہو امیہ بن خلف کے غلام بچارے بنے ہوئے تھے اور کچنی سر دیتا تھا راتوں کو پٹواتا تھا دن میں دھوپ میں لٹاتا تھا پتھر گرم سینے پر رکھ کر گسرواتا تھا کانٹے بدن کے چبواتا تھا لیکن سوائے اہد اہد کے اور کرما کو زبان پر کے نہیں تھا تو ایمان کی حلاوت آ گئی تھی تو ایمان لاتے ہی ان جادوگروں کے اندر ایمان کی حلاوت آ گئی سوری پر چلنا گوارا ہے لیکن ایمان سے فنڈا گوارا نہیں موسا علیہ السلام کا وہ سانپ بنا ہوا جب سب کو نگل گیا اب اوپر فرون بیٹھا ہوا تھا ادھر چڑھنے لگا سانپ اص اوپر چڑھ رہا ہے اوپر چڑھ رہا ہے گھبرا گیا ساری خدائی ختم ہو گئی اے موسا کچھ بہت دو اس سانپ کو پکڑ لوگ یہ پکڑ نہیں جاتا زیادہ تیز تھا سما کا مزاج تیز تھا ماں کا مزاج مختلف ہوئے ہیں اسی لیے اولا کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں جاتے ہیں یہ پکڑا نہیں جاتا جو اوپر جا رہا ہے گھبرا رہا ہے اے موسا ایسا پکڑو مجھے مدد دے دو ہر سارا کے وہی آ جناب اس سرکش کے لیے ہر سارا نے سفارش کی اے موسا چار سو سال ہو گئے ہیں میں اس کو مہرت دے رہا ہوں کچھ نہیں کہا کبھی سب درد بھی نہیں ہوا اس کے اور تم سے تھوڑی دیر کے لیے محت مانت مانگتا ہے اور موت نہیں دیتے مہرت دے دو سب کو پکڑ لو سفارش آ رہی ہے سرکش کی پکڑ لیا سب وہ ایسا ہو گیا یہ لکھا سیر, سیر کے اندر کتاب سیئر لکھا ہے کہ چالیس دن میں منسا بیت الخلا جایا کرتا تھا چالیس دن میں ایک دفعہ اور جس وقت یہ سات اس طرح چڑھتا ہوا دیکھا اپنی طرف اتنا اثر ہوا اس کے اوپر کہ ایک دن میں چالیس دفعہ دستوں کو جانے لگا دیکھیں ساری خدائی نکل گئی مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ موشا علیہ السلام نے ہر تعالیٰ سے عرض کیا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے تو مجھے فروغ تک بھیجا تھا ہدایت کے لیے دعوت دینے کے لیے ان کے لیے تو بھیجا نہیں تھا آپ نے تو فروئن تو ایمان لائے نہیں اور یہ ایمان لائے یہ قصہ ہے کیا یہ سوال کیا یہ تھا مجھے ارد نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ یہ جادوگر تمہارا جیسا لباس پہنے ہوئے تھے واقعہ یہ ہوا تھا کہ جادوگروں کے استاد نے یہ کہا کہ جا کے تم یہ دیکھو کہ موشا کا لباس کیسا ہے یہ دیکھو دیکھ کر آئے بتایا ایسا رہتا ہے تم اس لباس کو سلواؤ اور سب کے سب اسی لباس کو پہن لو تو فن جانتا تھا نا جب ان کا جادو چلے گا ہماری طرف ہو تو وہ جادو دیکھتا پھیلے گا کہ میں موسا کون ہے جادوگر کون ہے سارے سارے موسا کھڑے جاؤں تو کہاں جاؤں لباس پہن لو اس کے فن کی بات ہے تو سب نے موسا علیہ السلام کا ایسا لباس پہن لیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسا ان کو ایمان کی ہدایات کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تمہارا جیسا لباس پہن لیا تھا تو ہمیں غیرت آئی اللہ غجور الب الغور اللہ تعالیٰ غیر بندے اور غیرمندوں کے دوست رکھتے ہیں تو ہمیں غیرت آئی کہ ہمارے نبی کا ساکھ لباس پہنے ہوئے ہوں اور پھر ہم ان کو محروم رکھیں اس تمہارے لباس کی مشابہت کی وجہ سے ہم نے ان کو توفیق دی مار اور پھر ان کے اندر یہ بات کی نہیں شریف میں بات آئی مشابہت اللہ تعالی کے نبی اور نائبان نبی کی مشابہت اختیار کرنے میں ہر تعلق کتنا پیارا آتا ہے اور جب اصل موجود ہو تو کتنا پیارا آئے گا ایمان پر ہو انتقال میں کوئی فکر ہماری نہیں ہوتا چاہے گاڑی سفید ہو چاہے کپڑے سفید ہو چاہے چہرہ سفید ہو بلا ایمان کے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو اور کچھ ایمانیات کی بات مشابت رکھنے والی ہی نبیوں کے ساتھ ولیوں کے ساتھ ہو ڈاب ن.. رسوم کے ساتھ حضرت وہ بھی بہت وہ کچھ کم نہیں ہے تو دیکھیے ڈاڑی سفید کرنے پر مصنوعی بخشا گیا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا یہ للّہ یسائی شیبا بخشا گیا ادھر تو آپ یہ دیکھیے گا کہ کیسا تھا وہ ادھر آپ یہ منازع کیجئے گا امام بخاری کے استاد امام بخاری رحمت اللہ کے استاد ان کو کسی نقام میں دیکھا بخشے ہوئے بھی ہیں اور درجے بھی ہیں جب پوچھا آپ کے بخش کا سبب کیا ہوا سبب کیا ہوا جب پیشی ہوئی تو بہت کھیستان ہو گئی بہت خیر تار ہوئی اس کا جواب دو اس کا جواب دو اس کا جواب دو اور امام بخار پستاد بڑے بہد جس کیا کی ٹھیک ہے اب میں کوئی جواب دیتا نہیں ہر سوال پر سوار کر رہے ہیں اور میں خاموش تو ہوٹ بند کوئی جواب نہیں ہر نے فرمایا کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے میں نے عرض کیا کہ میں حیران ہوں میں متحیر ہوں قدر حیرت ہے میرے اوپر کہ مجھ سے کوئی جواب بن نہیں پڑتا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نبی کریتل نے ایک بات بیان فرمائی تھی کہ انشاء وہ ہم تک پہنچا تھا اب امرام بخاری صاحب اقنص اللہ علیہ استاد نے اس کو بڑے سند کہتے ہیں سند کہ اپنے سے لے کر حضور تک سرد پڑنے شروع کر دی حافظ حدیث تھی کہ مجھ سے بیان کیا فلانے اور ان سے بیان کیا فلانے ان سے بیان کیا فلانے ان سے بیان کیا فلانے, ان بیان کیا فلانے اور انہوں نے یہ کہاسل اللہ <tart> شیبہ اور یہ فرمان آپ کے حبیب کا صحیح ہے کہ صحیح راویوں سے سکھا راویوں سے یہ بات مجھ پہنچی جی ہے اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے حبیب نبی کی یہ روایت اور یہ خورشاض ہم تک پہنچا کہ اللہ تعالیٰ بار بار شرماتے ہیں اور میری ڈا ہے سفید اور آپ مجھے کھینچ رہے اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ کا یہ طریق میرے ساتھ صحیح اور اگر جو حدیث صحیح ہے تو پھر یہ تاریخ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے داڑی میری سفید ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے حبیب کا فرمان صحیح ہے اچھا جا بخش دیا کتنے محدث تھے کیسے تھے کیسے امال تھے اب تو خیال شرف میں بات آئی کہ حضرت چھوٹی نیکڑوں کی مت چھوڑو بڑی نیکوں کی مت چھوڑو تو ہمارا نظریہ ہے یہ چھوٹی نیکی ہے یہ تو ہمارا نظریہ ہے کہ یہ بڑی نیکی ہے معلوم ان کا نظریہ کیا ہے ان کی نظر کس چیز پر ہے بات ایسا صدق اور اخلاص ہوتا ہے طبیعت کا اندر کہ وہ چھوٹی بڑی بن جاتی ہے اور اس کے مقال میں بڑی چھوٹی ہو جاتی ہے تو کیوں چھوٹی کو چھوڑے اور کیوں بڑی کو نہ کرے یہ ابھی آپ کی تشریف آنے پر کہ یہاں جو تشریف لے آئیے میں نے دیکھا کہ سفید ریش ہے تب یہ شرم آ گئی وہاں دور تشریف فرما ہے تو جو اللہ تعالیٰ شرماتے سفید ڈاڑی والے سے تو بندہ کیوں نہیں شرما میری وہ حدیث شریف یاد آ گئی تھی کہ یہاں تشریف لائیے تبھی شرح لگے تو ڈاڑی کام آ نہیں آ اور وہ بھی کون سی مصنوعی نہ ہوتی تو کہاں لگاتا وہ آٹا کہاں لگاتا مصنوعی کا تشبہ بشاوہت بہت بڑی چیز ہے انبیاء السلام کے ساتھ ہو یا انبیاء السلام کے جو باقی نائب ہیں ان کے ساتھ ہو لیکن ہو کیا ہو آج آج ان کے ساتھ کسر نسل اور جب یہ چیز آ جاتی ہے اپنے اندر تو یہ کسر نس مقابلے میں ہے کبر کے نسل کا کٹ جانا پس جانا یہ مقابلے میں ہے کمر کے جب کمر جاتا ہے اور کثر نص آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظیب بڑا مقبول ہو جاتا ہے اور جب جی چیز آتی ہے تو حضرت کسی کا کہنا سننا برا نہیں معلوم ہوتا کسی کا کہنا سننا برا نہیں معلوم ہوتا جیسے حضرت نے بیان فرمایا کہ ایک بزرگ ایک تیری کے ہاں تیل لینے جاتے تھے تو تیری ان کی ڈاڑی سے چھیڑ کرتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ عجیب مولوی جی تمہاری ڈائی ہلتی اچھی یا میرے بیل کا گھنٹہ ہلتا وہ اچھا یوں کہتا تھا اور تھا مسلما لیکن اس کے باوجود حضرت اس کے یہاں سے تیل لانے کا جو بنیاد پڑی تھی وہ جانا چھوڑا نہیں ہم تو بربر مجھے ایک اور تیلی ہیں ایسا کہتے نبھانا تو وہاں بھی آپ کا ہی میں نے ہلکا نبھانا پی لیا تھا پانی ایک ہندوستانی نے اس میں صابن نبھان ایسا کہتے نبھانا مگر جانا نہیں چھوڑا اسی کے یہاں سے جب ضرورت ہوتی تھی جاتے تھے اور وہ شیئر کرتا تھا جب بیمار ہوئے تو مرنے سے کچھ قبل فرمایا بھائی دیکھو جب میرا انتقال ہو جاوے تو میرے جنازے کو تیزی کے دروازے کے سامنے ہو کر لے چلنا مران تھانی صاحب نے سنایا تھا ہمیں کیا کا سنا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم اگر توفیق عطا فرما گئے وہاں اچھا لے چلنا بہت اچھا لے چلیں گے جب انتخال ہو گیا غسل وغیرہ دے کر کفن دے کر جب لے چلے تو اسی تیزی کے دروازے کے سامنے ہو کر جنازہ گزرا جب وہ دروازہ تیزی کا آیا تیز دروازے بیٹھا ہوا تو کفن ہٹا کر اٹھ کے بیٹھ گئے اللہ اللہ عدیشری آیا ہے کہ اولیاء کی کرامت زندگی میں بھی حق اور مرنے کے بعد بھی حق کپر <سؤال> <coughs> <كفر> ہٹا <اٹھا> کے بیٹھ گئے لوگ ٹھہر گئے کیا قصہ ہے تو اپنی ڈاڑیوں کو پکڑا ان بزرگ نے اپنی ڈاڑیوں کو پکڑا اور یہ کہا کہ میاں تیری صاحب میں آل کہتا ہوں کہ تیرے بیل کے گھنٹے ہلنے سے یہ میری ڈاڑی ہلنا اچھا ہے تیرے بیل کے گھنٹے ہلنے سے یہ میری ڈاڑی ہننا اچھا ہے اور یہ کیا گیا کہ پھر لیٹ گئے ذرا چل دیا کوشش مت کرنا اس کے سمجھنے کی کہ کس طرح بیٹھ گئے کس طرح لیٹ گئے یہ ہے لیٹ گئے ارد کرنا یہ ہے کہ آج کیوں فرما رہے ہیں یہ جب کیوں نہیں کہتے تھے ان کی نظر اس پہ تھی کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا ان کی نظر اس پر تھی جو ہماری نہیں ہے اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ٹھیک کہتا ہی. یہ ٹھیک کہتا ہے کہ میری ڈاڑی سے واقعی اس کے بیل کا گھنٹہ ہی تک اچھا ہے نہ سوال ہے نہ جواب ہے نہ ملامت ہے آگے تاب قابض فاری پیدا نہیں ہوتا اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو سب کچھ میرے ساتھ ہے یہ ہے ان حضرات کا نظریہ یہ بہت اونچا نظریہ ہے اسی لیے مورشم صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گاہے گاہے اور بار بار یہ فرمایا کرتے تھے میں کچھ نہیں میں کچھ نہیں ایک مرید کو شبہ ہو گیا جیسے والا سے ہم سا ہے کہ ہمارے شہر بار بار کہ میں کچھ نہیں میں کچھ نہیں اگر کچھ نہیں ہے واقعی کچھ نہیں ہے تو ہم نے خام خواہ کری ہے پلڈا پکڑا ان کا اور بیس ہوئے جب کچھ نہیں اور کچھ ہے تو پھر جھوٹ کیسا میں کچھ نہیں تو جھوٹا تو ہونا تو وہ کرتا گڑی ہو جھوٹ بولے تو پھر ہم نے ان سے بیت کیوں کی ہروارہ نے سمجھایا کہ بھائی ہم نے جو بیت کی حضرات خیر حادثہ سے بیت تھے وہ تو ان کا جو کمال ہمارے سامنے ہے اور جس فن کو تزکی نس کے لیے جانتے ہیں اس پر بیت کی اور ان کی جو نظر ہے اپنے موجودہ حالت سے آگے کی آگے کی بہت اونچی نظر ہے ان کی اور اس اعتبار سے وہ ٹھیک فرماتے میں کچھ نہیں میں کچھ نہیں ہماری نظر تو ان کے موقع کمالات پر ہے اور ان کی نظر آگے کے کمالات پر ہے اور ظاہر ہے کہ آگے کمالات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اس لیے کہتے ہیں اور اسی لیے تمام یہ اللہ جو راقی اولیا اللہ گزرے ہیں قسم کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم کتے خنزی سے بتر ہیں اللہ اللہ پہنچنا خیسی بات سے معلوم ہو گئی کہ جہاں تک ہو سکے چھوٹی اور بڑی نیکیوں کو بھی کرتے رہنے کی کوشش اور جہاں تک ہو سکے غلط کاروں کی مشابہت سے بچیں اور نیکو کاروں کی مشابہت کو افطار کریں وہ بہت کچھ کو پال ہے یہ نماز ہماری ہم جانتے ہیں کہ کیسی ہے ظاہر معلوم ہے کہ ارکان کیسے ادا ہوتے ہیں بھائی اور باتر یہ معلوم ہے خوشی مارا کیسا ہوتا ہے تو جانتے ہیں کہ حضور کی ہی نماز والی نہیں ہے لیکن حضور کی نماز کی کچھ مشاہدہ تو ہے تو وہ شخص جو سیب اور انگور انار خربوزہ تربوزہ مٹی کا بنا کر اس طرح بنا لیتا ہے اس میں شکل ایسی قائم کر دیتا ہے اور شیشوں کے الماریوں میں رئیسوں کے یہاں بڑوں رکھ رکھ رکھی رہتی ہیں اور بند پہرے کے اندر جو انجان ہوتا ہے سمجھتا ہے میرے آنے سے پہلے انہوں نے الماری کے اندر خربوزیں تربوزیں پھر کیسے کیسے رکھ چھوڑے وہ یوں سمجھتا ہے لیکن اگر اس کو توڑ کر کھایا جائے حضرت تو سارا سارا مٹیوں میں کرکرا ہو جائے اور قیمت اس کی اور قیمت اس کی جو اصلی اس سے زیادہ جب خربوزے کی مشابت مخلوق نے مٹی کی اصل کے ساتھ قائم کر دی قیمت بڑھ گئی تو ہماری آپ کی نماز کی پابندی عصل ہم کو قائم رکھے حضور کی نماز جیسی تو کہاں ہو سکتی ہے مگر مشابت تو ہے ہی اس کی تو کیا اجب ہے بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ قول فرمائیں گے اگر تو, تو حضور کی شکل کو لے کر نماز کی آیا ہے جب أننا موفقنا لما تهي وتوضع من القوال والأمل والفهيل والنية والهديئ إنك على كل شيء قدر خدا حافظ.